وہی وہ جائیں گے کہ جو جنگ میں تھے اب یہ گویا کہ اور امتحان کی شدت ہے کہ جن پر وہ ساری سختیاں آئی ہیں جنہوں نے وہ سارے مسائل چھیلے ہیں اب انہی سے کہا گیا دوبارہ کے کمر ہمت کا چلو چنانچہ حضور پھر اپنی جمعیت کو لے کر نکلے ہیں اور مدینے سے باہر آ کر آٹھ میل باہر جو ہے ہمرا الاسد ایک مقام ہے وہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا ہے اس کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے باقی میں تفصیل آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ایک حلیف تھے معبد ابن نے معبد محبت خزائی وہ تشریف لائے ایک روایت تو یہ بھی ہے کہ وہ ایمان بھی لائے اسی موقع پر ایک روایت یہ کہ ایمان تو نہیں لائے پہلے سے حضور کے حلیف تھے تعلقات اچھے تھے تو حضور نے ان سے خاص طور پر کہا کہ تم جاؤ اور جا کر دیکھو قریش کے لشکر کے کیا حالات ہیں اور اگر کہیں ان کے اندر یہ ارادہ پاؤ کہ وہ واپس پلٹ کر مدینے پر حملہ آور ہو تو تم انہیں خبردار کر دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ تمہارے تعقب میں آ رہے ہیں یہ گویا کہ حضور کی طرف سے جسے آج کل بھی آپ کہتے ہیں سائیکولوجیکل وارفیئر یہ اس کا ایک ایک, ایک ایک دام تھا کہ ان پر اس کا اثر پڑے کہ حضور یہ نہ سمجھے کہ مسلمان جو ہے وہ پست حمت ہو گئے ہیں شکست خوردہ کیفیت ہے ان پر ان کے حوصلے جو ہے وہ اب گرے ہوئے ہیں اور وہ تو شاید گھروں میں دبکے ہوئے ہوں صرف اپنے زخم سہلا رہے ہوں اور اپنی چوٹیں جو ہے ان کی سیوا میں لگے ہوئے ہوں اس کے برقنیں معلوم ہو کہ نہیں ان کے حوصلے ان کا مورال ابھی آئی ہے حوصلہ انٹیکٹ ہے اور وہ جو ہے ہمارے, ہمارے تعاقب میں تو یہ معبد ابن ابی معبد محبت خزائی نے جا کر یہ کام کیا اس وقت انہوں نے دیکھا کہ واقعہ میں اس ابھیان واپسی کے لیے ارادہ کر رہا تھا یا کر رہے تھے اس لیے کہ بعد میں ایمان لے آئے رضی اللہ تعالی عنہ بہرحال ان کی طرف سے پھر جب یہ بات آئی کہ بڑی تعداد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت نکل کھڑے ہوئے ہیں اور آ رہے ہیں اور تم اب ارادہ نہ کرو اب تو وہ لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں انہوں نے یہاں تک بات کہی کہ جو کسی وجہ سے نہیں آ سکے تھے اس میں عہد میں شریک نہیں ہو سکے تھے اب ان کی جمعیت بہت بڑی اگرچہ ابو سفیان نے بھی جوابی کارروائی کی تھی اس لیے کہ قبیلہ عبد القص کا ایک قافلہ جا رہا تھا جو ندی کی طرف آ رہا تھا اس نے یہی بات جو ہے ان کے ذریعے سے حضور کو اور مسلمانوں تک پہنچائی کہ قریش آ رہے ہیں دوبارہ لشکر لے کر پر حملہ آباد ہونے کے لیے لیکن بہرحال اہل ایمان جو حضور کے ساتھ تھے ان کے اس قسم کے ڈراو کا ان کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ ثابت قدم رہے لیکن بالآخر طے یہی ہوا کہ یہ بات جو ہے ابو سفیان کو اور اس کے ساتھیوں کو یہی بات سمجھ میں آئی کہ اب جو ہے واپسی نہ ہو اور دوبارہ ہم حملے کی کوشش نہ کریں اور یہیں سے واپس ہو جائیں اس کو کہتے ہیں غز و الاصل اصل لیکن اصل میں جو اس میں جو کیفیت یہاں آ رہی ہے بٹوین دی لائنز اہل ایمان کے ایمان کی کیفیت اس کے لیے ان آیات کا پڑھنا بہت مفید ہے رسول <تصفيق> وہ لوگ جنہوں نے لبیک کہی اللہ اور اس کے رسول کے پکار پر اس کے بعد کے ان پر بڑا چرکا لگ چکا تھا زخمی تھے زخم لگے تھے دل بھی زخمی ستر صحابہ شہید ہو گئے تو دل زخمی ہے جسم بھی چور چور ہے تھکے ہوئے بھی ہیں اور یہ کہ زخمی بھی ہیں ممباد ماحصاب اتنا بڑا زخم کھانے کے بعد اتنا بڑا چرکا لگنے کے بعد بھی جب اللہ کے رسول کی طرف سے پکار آئی ہے تو جن لوگوں نے فوراً لبہ کہی اور نکل کھڑے ہوئے اسر نو قمر ہمت کسک الزینجاب لاہ و رسول یقیناً ان میں سے جو لوگ تقوی اور احسان کے مقامات پر فائز ہیں ان کے لئے بہت بڑا ہے یہاں یہ من تبریزیاں نہیں ہوگا بلکہ من بیانیہ ہوگا یہ وہ لوگ ہیں ظاہر کیا جا رہا ہے یہ لوگ تقوی اور احسان کے عظیم مراتے پر فائز ہے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا عزر ہے اللہ دینا قالم الناسناس کا جماع القوم فخشو وہ لوگ کے جن سے لوگوں نے آ کر کہا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو چکے ہیں ڈرو ان سے یہ وہی ہے کبیلا عبد القیس کا قافلہ جس نے آ کر مسلمانوں سے کہا کہ بہت بڑا لشکر لے کر پھر ابو سفیان آ رہا ہے اور بڑی جمعیت لے کر جو ہے وہ پھر حملہ آور ہوا چاہتا ہے اللہ الناسم القم الناس فخشا وہ لوگ کے جن سے لوگوں نے کہا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں بڑی جمعیت فراہم ہو گئی ان سے ڈرو فضاد ایمان اس سے ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا یہ ہے اصل میں ایمان حقیقی کی کیفیت کہ جو جتنی تکلیف آتی ہے ایمان کے راستے میں اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا یہ بات جو ہے جو اگلا درس ہمارا ہوگا درس ہشٹم جو ہے سورہ احزاب کے جو دوسرے تیسرے حکومت مشتمل ہے اس میں جا کر یہ مضمون مزید دکھنے گا کہ اصل میں تو اہل ایمان جو ہے ان کے ایمان کو جتنی بھی آزمائشوں سے سابقہ پڑتا ہے وہ اور نکھرتا ہے اور اجاگر ہوتا ہے اس کے اندر تو یوں سمجھیے کہ اور چمک اور دمک پیدا ہوتی ہے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے زیادہ ایمان وکالوکیل اور انہوں نے کہا ہمارے لیے تو اللہ کافی ہے اور وہ بہت کافی ہے اس بات کے لیے نیبل وکیل کے اسی پر توقول کیا جائے اسی کا سہارا لیا جائے اسی پر اعتماد کیا جائے اسی پر بھروسہ کیا جائے ہمیں کسی اور شے کا کوئی اندیشہ نہیں فن قلع میں نرمت من اللہ و تین دن حضور اور صحابہ وہاں مقیم رہے نو دس گیارہ شوال سلطین ہجری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمراہسم میں مقیم رہے لیکن یہ کہ قریش کو چونکہ حوصلہ نہیں ہوا دوبارہ حملہ آور ہونے کا لہٰذا اب کوئی آزمائش بھی نہیں, نہیں آئی کوئی تکلیف بھی نہیں آئی کوئی نیا چڑکا بھی نہیں لگا گویا کہ آزمائش میں کامیاب بھی ہو گئے بغیر اس کے کہ کوئی تکلیف آئی فن قلب من نعمت وہ <وَفَضْلِن> تو وہ لوٹے اللہ تعالیٰ کی نعمت کے ساتھ اللہ کے فضل کے ساتھ لم لمبون انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی کوئی قدر نہیں پہنچی کوئی نئی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے آزمائش نہیں آئی وقت اللہ انہوں نے تو اللہ کی رضا کے حصول کی کوشش کی پیروی کی اللہ کی رضا کی اللہ کے رسول کی طرف سے حکم آیا سر تسلیم بھاگ نے اس راہ میں جو سب سے گزرتی ہے سب گزری اور واپس نہیں پھیرا کبھی فرمان جنو کا تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی خیریت جان تن تنصیحت داما سب بھول گئی مسلحت اہل عوض کی بس یہ ہے کہ جس میں انسان کی کامیابی و اللہ حضول فضل, فضل اور اللہ تعالی تو بہت بڑے فضل والا ہے اس کے ہاں جو بھی اجر و ثواب ہے اس کا تم کوئی اندازہ نہیں کر سکتے اس کی کمیت اور نہ کیفیت وہ تو فضل عظیم ہے انما ذالکم الشیطان و یخوف اولیاء یہ آئند ذرا مشکلات القرآن میں سے ہے اس لیے کہ یہاں کچھ حنف ہے ذالکم الشیطان و یخوف اولیاء یہ تو اصل میں شیطان ہے جو اپنے ساتھیوں کو ڈراتا ہے یا اپنے ساتھیوں سے ڈراتا ہے اصل میں یہ دو الفاظ کیونکہ تخویف جو ہے اس کے دو مفعول ہونے چاہیے ڈرا رہا ہے کس کو ڈرا رہا ہے کس سے ڈرا رہا ہے یہ ایسا فعل ہے کہ جس کے مفعول دو ہونے چاہیے میں نے اسے اس سے ڈرایا تو دو دو مفول ہو گئے جسے جس ڈرایا جا رہا ہے وہ مفعول اور جس سے ڈرایا جا رہا ہے وہ دوسرا مفعول تخویف کا ہوگا یہاں صرف ایک کا تذکرہ ہے اگر تو اس میں سرے سے کوئی حذف نہ مانا جائے تو اس کا ایک ترجمہ یہ ہے اور یہ رائے مجھے سب سے زیادہ پسند آئی ہے اگرچہ یہ شاد رائے ہے لیکن حضرت حسن مصری رحمت اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ کوئی اس میں حضف نہیں ہے ان نماز شیتان و یو خبف اولیا یہ شیطان ہے جو اپنے ساتھیوں کو ڈراتا ہے یعنی اس کی تخویف اس کا ڈرانا موصل ہوتا ہے صرف ان پر جو شیطان کے چیلے جو خود اس کا کہنا ماننے والے ہیں جو اس کے راستے پر چلنے والے ہیں در حقیقت تخویف کا جو بھی اثر ہوگا شیطان کا وہ اس کے اپنے دوستوں پر اپنے ساتھیوں پر اپنے جو بھی مطمئن ہے ان پر ہوتا اہل ایمان پر ان کی تخویف کا کوئی اثر ہو ہی نہیں سکتا تو لہذا منافق در جائے گا صاحب ایمان کیسے ڈرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے جو بھی صبر اور ثبات اور استقلال عطا ہو گیا ہے تو شیطان کی کوئی تخویف اس پر کارگر نہیں ہوگی یہ حضرت حسن بصری کے جو تابعین میں بہت اونچے مقام پر ہیں ان کی رائے ہے کہ اس میں کوئی حذف نہیں ہے ظالقم شیطان و یخوف اولیا وہ اپنے ساتھیوں کو ڈراتا ہے یعنی اس کا سارا ڈراوا جو ہے یا ڈرانا جو ہے وہ مؤثر ہو سکتا ہے صرف اس کے ساتھیوں پر لیکن یہ کہ عام طور پر مفسرین نے جو رائے لی ہے وہ ہے زال کم شیتان یوخب اولیا ہی یہ گویا کہ مفہوم لیا ہے حضرت ابئی ابن کعب نے رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ ان کی اللہ اللہ کے رسول نے بڑی بدھا فرمائی ہے افراح مبئی امروں کا صحابہ میں ان کا مقام بہت بلند ہے تو ان کی رائے ہے تو وہ بڑی وقی ہے کہ یہ شیطان ہے کہ جو ہے مسلمانوں تمہیں ڈرا رہا ہے اپنے ساتھیوں کے ذریعے سے یہ جو لشکر تم پر حملہ آور ہونے والے یہ سب شیطان کے ساتھی ہیں تو زیادہ کم و یوخموف کم یا گویا کہ یہاں کے کمبھ جو ہے یہاں محذوف ہے اور اولیاہ سے مراد بے اولیائے ہی وہ اپنے ساتھیوں کا ڈراوا تمہیں دے رہا ہے مسلمانوں اور دوسری جو ہے اس کی رائے وہ حضرت عبداللہ اللہ مسعود کی ہے ظال شیتان ڈرا رہا ہے تمہیں اپنے دوستوں سے گویا کہ مفہوم تو ایک ہی ہوگا دونوں کا لیکن یہ کہ اس میں حزف آتا ہے بہرحال دوسری رات تیسری رائے جو میں نے پہلے بیان کی ہے مجھے ذاتی طور پر وہ بہتر معلوم ہو رہی ہے کہ یہ شیطان ہے جو ڈراتا ہے لیکن اس کا ڈرانا ہوتا ہے صرف اس کے ساتھیوں صاحب ایمان لوگوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ان میں نا سقت لکوں فخشو ہوں پہلے ایمان کی شان تو یہ ہے کہ جب لوگوں نے ڈرایا کہ وہ لشکر تو تمہارے خلاف دوبارہ جو ہے وہ جمع ہو رہا ہے تو ڈرو تو اس سے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا فلا خاف و خافون ان کن تم تو اے مسلمانوں اگر تم حقیقت ایمان رکھتے ہو تو ان کا کوئی خوف نہ کرو بلکہ سارا تمہیں خوف میرا ہونا چاہیے کہ کہیں میں راضی ناراض نہ ہو جاؤں کہیں میری طرف سے کوئی جو ہے تمہیں کسی بات کے اوپر تمہاری پکڑ نہ ہو جائے اب آخری آیت ہے اور یہ یوں تو کہنے کو لاسٹ بٹ ون آئےت ہے اس لیے کہ ایک سو اسیویں آیت تک یہ سلسلہ چل رہا ہے لیکن میں نے آج جب غور کیا تو واقعہ یہ ہے کہ اٹھارہویں رکو کی جو آخری آیت ہے ایک سو اسی اس کا تعلق اگلے دو رکوعوں کے مضامین سے زیادہ مربوط ہے یہ جو تبصرہ ہے جو غزوہ عہد کے حالات و واقعات پر شروع ہوا تھا آیت نمبر 121 سے میرے نزدیک مضامین کے اعتبار سے اس کی آخری آیت یہ ہے جو اب ہم پڑھ رہے ہیں اور اس میں گویا کہ وہ جو, جو حکمت ابتلاح ہے آزمائش اللہ کی طرف سے کیوں آتی کیا حکمت ہے اس میں اللہ کنڈون کر سکتا تھا تمہاری اس غلطی کو نہیں کیا اس نے جو آیا اس کے عزم سے آیا اگرچہ اصل سبب تمہاری اپنی کوتا ہی تھی لیکن ازن رب کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا اس میں حکمت کیا ہے بار بار چیزیں آ چکی ہیں تاکہ اللہ واضح کر دے اہل ایمان کو علیحدہ کر دے منافقین ٹیم کو تاکہ اللہ تمہیں خالص کر لے تمہارے اندر کوئی کھوٹ بارٹی نہ رہنے دے لیکن یہ کہ اس پر جو آخری آئے ہے میرے نزدیک وہ کنکلوڈنگ اور یہ کہ جامع ترین ہے فرمایا تم علیہ الخبی طویب اللہ کی یہ شان نہیں ہے اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے اللہ کی یہ سنت نہیں ہے کہ وہ تمہیں چھوڑ دے اسی کیفیت میں جس میں کہ تم ابھی ہو وہ کیفیت کیا ہے کہ مومن منافی گڑبڑ ہے زورفا بھی ہیں اور بڑے راسخ المان لوگ بھی ہیں گہرے یقین رکھنے والے بھی ہیں سطح سے ایمان والے بھی ہیں اور وہ جو سطح سے ایمان والے ہیں وہ تو پھر بھی چلیے ایمان والے تو ہیں بھی ہیں تمہاری یہ نفری ابھی بڑی گڑبڑ ہے اس میں بہت سی چیزیں جو ہے آپس میں ملی جلی ہے ماں کان اللہ نے یزر المین اللہ مال علی ما کال اللہ یہ اللہ کی سنت نہیں ہے اللہ کا طریقہ نہیں ہے اللہ کے لیے یہ روا نہیں ہے یا اللہ کے لیے یہ درست نہیں ہے یہ سارے ترجموں کا انداز ہو جائے گا بہرحال اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے میرا طریقہ نہیں کہ رکھ دوں کسی کے خاطر میں شبانہ تو اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے یہ اللہ کی سنت نہیں ہے ماں کان اللہ مان تم القیز الخبیت جب تک کہ وہ نہ کر دے ناپاک کو پاک سے ناپاک ہے یہ منافق جن کو نجاست لگ گئی ہے نفاق کی جن کے دل میں کچھ اور ہے منہ پہ کچھ اور ہے زبانوں پر کچھ اور ہے جو کہنے کو تمہارے ساتھ ہیں حقیقت میں مارے آستین ہیں دشمنوں کے ایجنٹ ہیں لہذا یہ سوچ گڈمڈ ہے اس گڈمڈ حالت کے اندر اللہ تمہیں نہیں چھوڑ سکتا اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے بلکہ خالص کرنا چاہتا لیک حصہ یہ لفظ دو مرتبہ ان آیات میں آ چکا ہے اور دو ہی مرتبہ پورے قرآن میں آیا یہ لفظ لیکن یہ کہ انہیں آیات میں ہم پڑھتے اللہ پاک کر لینا چاہتا یہاں اس کو واضح طور پر اور سادہ الفاظ میں تمہیز کا لفظ بھی ذرا ثقیل ہے مشکل ہے لیکن یہ سب سے زیادہ پلین ورلڈ میں اس حکمت کو یہاں پر جو ہے انشیٹ کر دیا گیا ماں کان اللہ حت الخبی خبیث کو طیب سے ممیز کر دینا ناپاک کو پاک سے علیحدہ کر دینا یہ ہے وہ درحقیقہ سنت یہ ہے وہ اللہ کی حکمت یہ ہے اس کی وہ مشیت جس کے تحت کے وہ اہل ایمان کو آگمائشوں کی بھٹیوں میں سے گزارتا ہے وہ جو ہم پڑھ چکے ہیں کئی مرتبہ آیات کہاں سے مناسب یقولنا کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ چھوٹ جائیں گے صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے انہیں آزمایا نہ جائے گا اب ہسبن الجنت اوللم یاتم مسل النزین خرا بل قبل وزینس اللہ تم نے یہ سمجھا تھا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور ابھی تو تم پر وہ چیزیں آئی ہی نہیں وہ آزمائشیں وہ امتحانات جو تم سے پہلوں پر آئے ہیں انہیں تکلیفیں آئیں فاقے آئے مصیبتیں آئیں یہاں تک کہ پکار اٹھے وقت کے رسود اور ان کے ساتھی ایمان اللہ کی مدد کب آئے گی پھر وہ آج ہم ابھی پڑھ چکے ہیں سورہ, سورہ آل عمران میں ہم حسبت منتخر الجنت علما یاد منقل صادرین اور چوتھے نمبر پر یہ آج جو ہے اس مفہوم کی سورہ توبہ میں ہے ہم حسب من رکھو کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ چھوڑ جاؤ گے چھوڑ دیے جاؤ گے ولما یا رسولین بلی ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں تم میں سے کون ہے حقیقت جہاد کرنے والے اور کون ہے وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے سوا کسی سے دلی محبت نہیں کرتے ان امتحانات سے تو تمہیں ابھی گزرنا ہے تو یہ ہے اصل میں وہ حکمت اللہ تعالیٰ کی ماں کان الحل یا تم علیہ یمیز الخبی بنپ پائیے اس کے بعد جو دوسرا ٹکڑا آ رہا ہے یہ بہت اہم ہے اور یہ ہمارے ہاں کا جو ایک بڑا مذہبی عقائد کے ضمن میں جو ایک کنٹروورشیل مسئلہ علم غیب کا اس میں جہاں اور دوسرے مقامات پر بھی ایسی آیات آئی ہیں جس سے وہ مسئلہ حل ہوتا ہے وہ یہاں بھی ہے وہ ماں کا ملا کن اللہ میں روسو نہیں میشا اور یہ بھی اللہ کا طریقہ نہیں ہے یہ بھی اس کی سنت نہیں ہے کہ وہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے یعنی کس کے دل میں نفاق چھپا ہوا ہی تو غیب کی شہ ہے اللہ اس کو ظاہر نہیں کرتا تمہیں غیب پر مطلا نہیں کرے گا ہاں اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب پر مطلا کر دیتا ہے معلوم معلوما رسول کو تو معلوم ہے کون منافق ہے اور کون مومن ہے یہ رسول کے جاننے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ امتحان ہی ہو اور ابتدا ہو اور آزمائش ہو تب ہی اس کے علم میں آئے ولاکند اللہ یہ کبھی میں رسول اپنے رسولوں میں سے جس کو وہ چاہتا ہے پسند کرتا ہے اسے غیب پر بھی اطلاع دیتا ہے غیب کے حالات جو ہے اس کے علم میں لے آتا ہے جتنا چاہتا ہے یعنی مسئلہ یہی ہے کہ کل غیب تو اللہ نے کسی کو نہیں دیا کل غیب تو اسی کے پاس ہے لیکن غیب میں سے ہی اللہ تعالی بہت سی معلومات دیتا ہے تبھی تو کوئی انسان نبی بنتا تھا ورنہ اگر اس کے علم کا سگڑا کبرا اور اس کا حدود دربہ بھی وہی ہو جو عام انسانوں کے علم کا حدود ہے تو پھر نبوت کس چیز کے مانی کے کے مانی کیا ہے اسے مراد کیا ہے غیر میں سے علم آتا ہوتا ہے نبی کو تبھی وہ نبی ہوتا ہے ان غیب کا سوال نہیں ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے یہی در حقیقت اس مسئلے کا جو علم غیب کا مسئلہ ہمارے ہاں ایک بڑا نزائ مسئلہ بن گیا ہے اس پر میں جو حقیقت و اقسامی شرک کے موضوع پر جو میری تقاریر ہیں اس میں بھی کھل کر بات ہوئی ہے لیکن اس مقام کو بھی نوٹ کر لیجئے کہ ضرورت تو اس بات کی ہے کہ معلوم ہو کہ ہماری اس نفری کے اندر کتنے لوگ منافق ہیں اس لیے کہ کوئی بھی اگلا قدم اٹھانے کے لیے جو قائد ہے یا جو قیادت ہے فرض کیجئے کہ کوئی کلیکٹیو قیادت ہے کوئی ایک شخص نہیں ہے بلکہ بہت سے لوگ مل کر جو ہے کسی تحریک کو لے کر چل رہے ہیں اگلا کوئی قدم اٹھانے سے پہلے انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ مخلصین کتنے یہ بھیڑ جو جمع ہو گئی ہے ہم کتنے لوگوں پر اعتماد کر سکتے ہیں کہ کسی امتحان کے وقت میں وہ ثابت قدم رہیں گے اسی پر تو دارو مزار ہے کہ اگلا قدم جو ہے آپ نے اپنے آپ کو اوور ایس کیا آپ نے سمجھا کہ یہ جو جتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں سب کے سب مخلص ہیں تو ہو سکتا ہے آؤٹ آف پروپورشن کو ایک دام آپ کر بیٹھیں اور پھر یہ کہ اس کی وجہ سے بڑی زبردست حضیمت ہو جائے تو قیادت کی یہ ضرورت ہے کہ اسے معلوم ہو اور یہ کہ قیادت بہرحال ایک ہی شخص کی نہیں ہوا کرتی اس کے ساتھی ہوتے ہیں آوان و انصار ہوتے ہیں قریبی اس کے رفقا ہوتے ہیں قریبی اس کے جو مشورہ دینے والے ہیں وہ ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو تو بتا سکتا ہے کہ کسی کے دل میں کیا ہے یہاں سے یہ بات گویا کہ ایک ثبوت کے طور پر ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ حضور کے علم میں تھا کہ کون منافق ہے لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالی چاہتا تھا کہ عام اہل ایمان بھی پہچان لے کہ کون منافق ہے ہم اس کو کتنے پانی میں ہماری اس نفری کے اندر کتنے لوگ ہیں جو مخلصین ہیں اور کتنے ہیں کہ جن پر ہم اعتماد کر سکتے ہیں یہ پہچان ہو جانی چاہیے بغیر اس کے کہ انہیں دل کا حال معلوم ہو ظاہر بات ہے ان دونوں باتوں کو جمع کریں گے تو ایک ہی ذریعہ ہے آزمائش آئے گی خود بخود دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو جائے گا پتا چل جائے گا ہوز ہُو کون کتنے پانی میں ہے کون کہاں کھڑا ہے یہ سارا کا سارا کھلتا ہے تو آزمائش سے کھلتا ہے لہذا یہ ساری آزمائشیں یہ امتحانات یہ ابتلاعات جن میں کے صبر کی ضرورت پیش آتی ہے ناگوار حالات کو برداشت کرنے اور جمے رہنے ہی کے اندر پہ کامیابی ہے ان سب کی حکمت کیا ہے ما کان اللہ علیہ المین اللہ مان تم علیہ اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اہل ایمان کو چھوڑ دے اسی حالت میں جس میں کہ تم ابھی ہو کھٹا امید الخلی جب تک کہ بالکل نہ ہو جائے ناپاک پاک پاک سے اور یہ اللہ کا یہ بھی طریقہ نہیں ہے وہ کان اللہ علیہ کو مانا کہ تم سب کو غیب پر مطلع فرما دو سب کے سامنے لوگوں کی دلی حالت جو ہے اس کو کھول دے منکشف کر دے یہ بھی اللہ کا طریقہ نہیں ہے ہاں یہ کام وہ کرتا ہے اپنے رسولوں کے لیے ولاکین ولاکن اللہ رسول ہی فَآمِنُوا رسول وَرُسُلِهِ تمہارا کام کیا ہے ایمان رکھو پختہ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ان دو وَتَتَّقُوا اور یہ وعدہ ہماری طرف سے ہے اگر تم ایمان پر ثابت قدم رہو گے اور تقوا کی روش پر گامزن رہو گے فنکم اجر عَظِيمٌ تو تمہارے لیے بہت بڑا حجر ہے یہاں اب ہمارا یہ درس سے ہفتم جو ہے ساتواں درس پانچویں حصے کا جو وباحث صبر پر مشتمل ہے آج یہاں ختم ہو رہا ہے بارک اللہ علی ولقم فرقرآن عظیم و نفاانی ویا کم بل آیات مسجد